ربط سورہ احزاب سورہ سدا لکی شفات کہاریہ کے بعد اب بقا رسوم میں جاہلیت کی تردید دوسرا ربط ولاطوۃ کافرین کا فعارض ان سے ہے وہاں بھی کا کافروں سے یہاں بھی اعراز خلاصہ رسوم میں جاہلیت کی تردید چند رسم سیون ان کے اندر آگے کیا ہے جی انیس سحکام کا بیان جس میں آٹھ کا تعلق حضرت سے ہے نو مومنین سے دو ازواج متحرات سے الوازی زجرات خباسات منافقین تقریبات تسلیات ذکر انعامات اور انسان کا مکلح ہونا یہ صورت احذاب ہے اور اس کا ابتدائی شان رضور سن لو جب صلہ حدیبیہ ہوئی نا تو عام بادر شروع ہو یا نہیں صلہب میں آمد رف شروع ہو گئی مسلمان جاتے تھے مکے مکے والے ادھر آتے تھے آپس میں مسالت ہو گئی تو صلاح ادیبیہ کے دوران مشرقی مکہ کا ایک وقت آیا اور انہوں نے ادھر سے منافقین کو بھی ساتھ کر لیا مدینے میں جو کون رہتے تھے منافق ان کو بھی ساتھ کر لیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ محمد ہمارے ساتھ یار سلاح کر لے ہم تیرے خدا کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں وہی حاجت روا ہے معبود ہے خالق ہے مالک ہے تو بھی ہماری بات کچھ نہ کچھ مان لے آگرہ تین کیا مانوں اتنا مان لے کہ ہمارے جو معبود ہیں نا یہ سفارش کریں گے ان کو شفیع مان لے کیا مان لے شفی مان لے یا ہماری سفارش کریں گے خدا سے کام کرا دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی خود چلو نہیں کرتے کرا دیتے ہیں قیامت کے دن بھی ہماری سفارش کریں گے اس لیے ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے کے اتنا مان لے نبی یہ کہیں سے ناراض ہو کہ تم مجھے مضاہر بنانا چاہتے ہو تو یعنی توحید خالص کے اندر کس کی ملاوٹ کر دیں شیر کی ملاوٹ کر دیں صاحب کرا بھی ناراض گیا ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیے کہ اے میرے محبوب نہ کافروں کی بات مانو نہ منافقین کی بات تو میری بات مانو باقی اگر دھمکیاں دیں تو ان سے ڈرو نہیں انہوں نے دھمکیں بھی دی جب آپ نے بات نہ مانی تو انہوں نے کہا دی دھمکی دی تھی قتل کر دیں گے لڑیں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے سنجے جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی آکام ہے اس کے اندر آٹھ کیا کام کو خطابات سے ہم تعبیر کریں گے نو کن کے لیے ہیں مومنین کے لیے نو اور آٹھ ستارہ دو کس کے لیے ازوال متحرا کے انوی تو یابی تک خطاب اول برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب اول برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتہ قلعہ امر اول امر اول پہلا امر ڈر تو اللہ سے فقط اتہ قلعہ کا ڈر تو اللہ سے فقط کافروں سے نا رلا تو تیل کافرین اور نہ کہا مان تو کافروں کا اور نہ منافقین کا بے شک اللہ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں ہر ایک کے آواز جانتے ہیں یہ امر نمبر کتنی دو اتبا کر اس چیز کی جو وہی کی جا رہی ہے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے اس لیے کہ اللہ ساتھ اس کے کرتے ہو خبردار ہے توکل اللہ امر نمبر کتنی تین توکل کر اللہ پہ اور کافی اللہ کار ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آکام بھی ہیں انیس اور ساتھ ساتھ رسوم جاہلیت کی تردید بھی ہے کیسے جی تو ما جعل اللہ رسوم جاہلیت کی تردید لکھو کنارے پہ درمیان میں لکھو رسم اول کی تردید ان کے اندر پہلی رسم یہ تھی کہ وہ ذہین آدمی کے متعلق اعتقاد رکھتے تھے کہ اس کے دو دل ہوتے ہیں زہین آدمی کے متعلق تھا ان کا جو ذہین ہوتا ہے اس کے دو دل ہوتے ہیں چنانچہ مکہ کے پاک کے اندر بھی ایک آدمی تھا اس کو زو قلبین کہتے تھے کیا کہ اس کے دو دل ہیں ہوشیار تھا دو دل لیکن جب گزوائے بدر ہوا نا تو اس کے اندر وہ بھاگا ہزوا ہے میں بھاگا ایک پاؤں کے اندر جوتا تھا اور ایک پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا ہاتھ میں تھا وہ دو جوتے ہوتے ہیں نا ایک جوتا پاؤں میں ایک جوتا کس میں ہاتھ میں تھا ہے زو کلبین دو دل ہیں اس کے بڑا ذہین ہے وہ بھاگا جا رہا تھا تو ابو سفیان نے مذاہ کے ساتھ کہیں oh, وہ دو دلوں والا یہ کیا بدماشیے جا رہا ہے تو. پھر اس نے دیکھا اور سوال کیا ذو کل بائیں کہا تو یہی ہے سمجھے جی؟ تو سمجھ رہے ہو یا نہیں ذہین کو کیا کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا غلط ہے راستہ ماں جاللہ جال نہیں کیے اللہ نے واسطے ایک مرد کے دو دل اس کے سینے کے اندر کہ رسم اول کی تردید ہو گئی آگے بما جال ازوا میں دوم کی تردید رسم دوم کی تردید دوسری رس مون میں یہ تھی کہ جس بیوی سے زہار کرتے تھے نا اس کو حقیقی ماں سمجھتے تھے وہ بیوی بی سے زہار نہیں ہوتی انت ال کا زہر امی بیوی بی کو آدمی کہتا ہے تو بیوی بی سے جو زہار کر لیتے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا بن گئی حقیقی ماں بن گئی انت ال کا زہر امی حالانکہ بیوی بی حقیقی ماں بن جاتی ہے تو آگے آئے گا کہ زہار کا کفارہ دا کرو حلال لیں تمہارے لیے لیکن وہ زہار کا حکم کیا لگاتے ہیں؟ یہی کیوں ہمیشہ کے حقیقی ماں حرام بن گئی دیکھو جی رسم دوم کی تردید اور نہیں کیا اللہ تعالی نے تمہاری بیویوں کو وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو ام بہات تمہاری حقیقی ماں یہ کتنی تردید ہو گئی رسومات کی دو تیسری رسم یہ تھی کہ جس کو منہ منہ بولا بیٹا کہتے بھائی ایک آدمی ہے کسی کا وہ حقیقی بیٹا نہیں ایسے پیار سے اس نے آپ اس کو کیا بنا لیا بیٹا بنا لیا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں بوتا اردو میں منہ بولا بیٹا کہتے ہیں تو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے دیتے حتہ کہ اس کی بیوی ہو نا تو اس سے نکاح بھی نہیں کرتے چاہے طلاق دے دے مر دے وہ کہتے ہیں, یہ تو ہمارا بیٹا تھا حالانکہ حقیقی بیٹا کی بیوی اس سے تو حرام ہے ایسے بھی دوسرے کا بیٹا ہے اس کو منہ بلا بیٹاؤ بناؤ تو حقیقی کے حکم میں ہو جاتا ہے نہیں اچھا یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت زید بن حادثہ غور کرنا حضور کے کیا تھے زید بن حادثہ غلام تھے پہلے آپ کی بیوی کے غلام تھے بیوی خدیجہ کے پھر انہوں نے آپ کو دے دیا زائد بن ہارسہ تو حضور نے محبت کی وجہ سے اس کو آپ نے کیا بنا لیا وہ تو بننا بیٹا بنا دیا تھا تو لوگ اس کو پھر زائد بن حادثہ نہیں کہتے تھے زائد بن محمد کہتے تھے آگے آئے گا اس نے اپنی بیوی کو کیا دے دی طلاق دے دی اور حضور نے اس کے ساتھ کیا کر لیا نکاح کر لیا بیوی زینب کے ساتھ تو منافقین اعتراض شروع کر دے دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا اس کیا نے نکاح کر لیا ہے تو غلط ہے دیکھو جی وما جلا کتنی رسم کی تردید ہے جی تیسری وما جلا تیسری رسم کی تردید اور نہیں کیا اللہ تعالی نے اد کو۔ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اب نا سچ مچھ کے بیٹے یہ بات ہے تمہاری ساتھ اپنے منہ کے اللہ کہتے ہیں حق بات اور وہ کرتے ہیں سیدھے راستے کی اردو ہم لے آبا ہے سمجھے جی بلاؤ ان کو ان کے باپ کا نام لے کے زائد کو کس طرح بلاؤ زائد بن ہارسا زائد بن محمد کہو بلاؤ ان کو ان کے باپ کا نام لے کے یا دوسرا معنی اردو کا نسبت کرو ان کی طرف ان کے باپوں کے یہ زیادہ انصاف والا ہے نزدیک اللہ کے پس اگر نہ جانو ان کے باپوں کو بھائی تم میرے شاگرد ہو پیارے بیٹے ہو موتا بننا میں تم کو بنا لوں ٹھیک ہے نا تمہارے باپوں کو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتا نا تو باپ کو نہ جانو تو بھائی کہہ دو کیا اے میرے بھائی اے میرے دوست چناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ زید کو فرمایا تھا انتخونا و مولانا کیا انتا کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ ان کو کیا کہو بھائی کہو اور مولانا کہو تو قرآن پہ عمل کرتے حضور نے کہا فرمایا انتا خونا و مولانا زید کو ایک اگر نہ جانو تم ان کے باپ دادا کو تو بس بھائی ہاں تمہارے دین میں اور تمہارے کیا ہیں دوست ہیں تو ایک دوسرے کو کیا کہو گے انتا فونا وا مولانا یہ اور نہیں اوپر تمہارے گناہ اچھا جی اب اللہ نے فرمایا پہلے جو کچھ کہتے رہو کہتے رہے زائد بن محمد اب تمہیں پابند کیا جاتا ہے کہ زید بن محمد نی کہنا کیا کہنا ہے جان بوجھ کے نہ کہو زید بن محمد ہاں اگر بھول چوک ہو تو کیا ہے تو معاف ہے آمادنی کہنا ایک نہیں اوپر تمہارے گنا فی ماختا ما ہوں بیچ اس کے کہ بھول چوک ہو جائے ساتھ اس کے کہ زید بن محمد کو لیکن گنا اس صورت میں ہے کہ ارادہ کریں تمہارے دل اور حیا اللہ بخشنے والا مہربان یہ بات سمجھ گئی جی جی تو یہ خطاب اول تھا کس کو میرے حضرت کو حکم اول کہو خطاب میں اول کہو اب جی ان نبی اولا بن یہ حکم اول برائے مومنین حضرت کا خطاب ختم ہوا یہ حکم اول برائے مومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مہربان ہیں ساتھ مومنین کے ان کی جانوں سے بھائی مجھے اپنی جان سے پیار ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا اور میں اپنی جان پہ مہربان ہوں لیکن حضور ہمارے اوپر ہماری جانوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں اب آگے سمجھ نبی کریم سر زیادہ مہربان ہیں سات مومنین کے ان کی جانوں سے ایک مانا دوسرا مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں سات مومنین کے ان کی جانوں سے جتنا میری جان میرے قریب ہے میں حضور کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب سمجھوں میں بہت سمجھوں ٹھیک ہے نا ہاں زیادہ تعلق رکھوں بازواز ہوں مہاتم اور آج بھی بیوی کا ہے مائیں ہیں تو ماں سے نکاح ہو سکتا ہے حرام ہے آپ کی بیو سے نکاح باول الرحم اس کے علاوہ باقی رشتہ دار باز ان کے قریب ہیں ساتھ باز کے بیچ حکم اللہ کے اس حکم اللہ سے مراج لو میراث میراث کے اندر باقی مومنین اور مہاجرین سے وہ زیادہ قریب ہیں بھائی پہلے حضور نے مومنین مہاجر و انصار کو بھائی بھی بنا دیا دن اخوا دینی قائم کر دیا اپنے بھائی بھی بنایا تھا مہاجرین کو اور انصار کو اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہو سکتے ہو لیکن اب یہ حکم ہے پر میں مومن مہاجر ایک دوسرے کے بھائی ہو وصیت کر سکتے ہو لیکن وراثت رشتہ داروں میں ہے تو رشتہ دار زیادہ اولا ہیں باقی مومنین اور مہاجرین سے مگر یہ کہ کرو تم طرف اپنے دوستوں کا کوئی احسان احسان کر سکتے ہو وسیعت کرو ہیبا کرو خیر یہ بات بیٹھ کتاب کے لوح محفوظ کے لکھی ہوئی واحد خزنہ مین نبین امی صاح کہ خطاب نمبر دو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نمبر دو یہی حکم ہے یہ خطاب کل میں نے بتایا تھا تقریبا کہ اولم رسول کتنے ہیں جی پانچ دیکھو اور جب لیا ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ ان کا اور تجھ سے بھی نو سے بھی ابراہیم موسا یہ سب نے مری پانچ آ گئے اور لیا ہم نے ان سب سے وعدہ پختہ یہی وعدہ پختہ کہ تبلیغ حق کرنی ہے کس چیز کا وعدہ لیا وہ کس چیز کا وعدہ مار کا تو نیند گھر رہے ہو کس کی کہ تم نے تبلیغ حق کی کرنی ہے دین کی دعوت دینی ہے لوگوں کو یہ وعدہ اللہ نے پختہ لیا اب قیامت کے دن اس وعدے کے بارے میں سوال ہو گیا نہیں تو نبی تو سچا جواب دیں گے صداقت کا سوال ہوگا ٹھیک ہے نا کامیاب ہو جائیں گے لیکن جنہوں نے نہ مانا وہ گرفتار ہو گے یہ. یہ وعدہ کیوں لیا حکمت افزمی ساتھ تاکہ سوال کرے اللہ تعالی سچوں سے یعنی نبیوں سے ان کے سد کے متعلق کہ واقعی تو نے یہ میرے وعدہ کو سچا کر کے دکھایا لیکن جنہوں نے نہ مانا کافر تو تیار کیا اللہ نے واسطے کافروں کے عذاب دردناک شہید اسلام ڈاٹ کام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 یا لقدر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام